جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو ضرور ہم اسے اچھی زندگ گے اور ضرور انہین ان کا نہیں. اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لا ہو